الحمد صلی اللہ علیہ محمد و عالم و اللہ وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین خارن گرامین برادران سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے درس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر چھ سو چھہتر ابلک تین ہیں چھ سو چھہتر میں دعوشریف کے شروع سے ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اور تین سے اٹھارہ جو ہے اور فتح کے درست کی تعداد ہے اوراد فتح میں آجم ایک عشمۂ نئے سمعم مقدس یا فتح ہو اس میں خوشن بیسواں عیسم شروع سے ابھی تک بیسواں عیسم مقدس یا فتح ہو جی اس مقدس کے سلسلے میں ہم ان شاء اللہ تین زاویے سے وقت کریں گے اس کی لغوی معنی اور جو توضیحات اس کی گیر علماء نے کیے لغت نے کی ہیں دوسرا جو ہے یہ مقدس اسم قرآن پاک میں تیسرا نقطۂ جسم کے جو ہے فیوزات و برکات کے حوالے سے تو سب سے پہلے جو بحث ہے کیا الفتح جلال کے لغوی معنی و توضیحات اس حوالے سے تھوڑے سے ہم انشاءاللہ شاء بحث کریں گے تو الفتح ہاں فتح یہ مبالغے کا سکھا ہے فعال ان کے وزن پر اس کا اصل جو ہے حروف اصلی و ماتا کہ ترف عظلی فتح یافتہ فتن فتح اس کے معنی مظری کھولنا فتح یافتہ کھولنے کے معنی میں فتح یافتہ کھولنا فاتح اس کا اسم فائل پہل کرنے والا آغاز کنندے کسی بھی چیز کا کھولنے والا یہ تین معنی کیا ہے کتاب القاموس جدید عربی اردو لغت کی کتاب کتابیں تو ان میں بانی جو ہے انہوں نے فتح فاتح سے ہیں پہل کرنے والا فاتح سبھائل کا آغاز کرنے والا کھولنے والا ایک اور کتاب اللغت کی فرماتے ہیں فتح فتحن یعنی فتح فتح فتح البابا جب عرب بولتے ہیں فتح البابا تو دروازہ کھولنا خاص طور پر اور فتح الحاکم ہو بے نناسی یعنی حاکم کا فیصلہ کرنا ہاں جی تو اسے معلوما کہ یہ فتح آئی ہوں کھولنے کے معنی میں آتا ہے اور فیصلہ کرنے کے معنی میں آتا ہے فیصلہ کرنے کے معنیٰ میں آتا ہے اور افتتاح البلادہ ہاں اگر یوں بولیں اس فتح سے باو اختیار میں لے جا کے افطاطحال بلادہ کہیں تو ملک فتح کرنا کسی ملک کو فتح کرنا بسرا اپنے مکمل کنٹرول حاصل کرنا قبضہ کرنا تو ان لوگوں میں معنی کو دیکھیں تو تین معنی میں آ گیا یہ مادہ ہاں تو کھولنا ہاں جی پیل کرنا آغاز کرنا یہ معنی بھی آ گیا اور اس کے بعد فیصلہ کرنا حاکم کا فتح حاکم بینا حاکم کا فیصلہ کرنا فیصلہ کرنے میں بھی آ گیا اور یہ اسی سے ایک اور بابی میں میں ملے جائیں تو ملک فتح کرنا کیسے اس کو دشمن کی جو ہے سرزمین فتح کرنا ہے دشمن پر فتح حاصل ہونا ہے تو الفتح یہ اسم جو ہے مبالغہ ہیں اسم مبالغہ کا سکا ہے اور فتح حاکم اور قاضی کے معنی میں بھی آ جاتی ہے اسی سے جو ہے فتح حاکم اور قاضی یہ دونوں حاکم کے اندر حکم کرنا فیصلہ کرنا اور وقت کے بادشاہان کے لیے بھی ہوتی ہیں اور قاضی صرف فیصلہ کرنے والا ایک معلومی معنیٰ ہے المنجد عربی لغات اور مختار الصحاً المنج کا اردو عربی صرف مختار السحا عربی ٹو عربی ہے اس لغت میں یہ معنی کیے ہیں تیسرا جو ہے حصوں میں مقدس کے حوالے سے توضحات جو ہیں یہ ہے یہ مقدس الفتح قرآن پاک میں صرف ایک دفعہ آیا ہے الفتح اللہ تعالیٰ لئے کے لسمہ الحسنہ کے طور پر قرآن پاک میں صرف ایک دفعہ آیا ہے سورہ صوا آئے نمبر 36 میں ہاں جی سرہ سوا آئے نمبر 36 آج قل یجمع بیننا ربنا شبمۂ بیننا بالحق وح و الف الم ہاں کی میرا ویب آپ کہہ دیجیے ہمارا رب ہمیں جمع کر دیں گے کل میدان قیامند پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا جاننے والا ہے تو اس مبارک آدمی جو ہے شما یا اس کے مادے سے یہ بھی فیصلہ کرنے کے معنی میں ہے اور فتح العلم میں بھی بہترین فیصلہ کرنے والا اور جاننے والا ہے اس میں بھی فیصلہ کرنے کے معنی میں اور ہر مشکل کا دروازہ کھولنے والے میں ہر بن ہر پر پریشانی میں ایک بندہ جو ہے ڈوبا ہوا ہے ہاں ہر طرح سے اس کو گھیرا ہوا ہے وہاں سے نکلنے کے اسباب فراہم کرنے والا یہ سارے خیرات اور عظیم مفاہم اس جسم کے اندر ہیں و الفاتھ رب بولتے ہیں والفات سے ہے ہاں جی فات سے ہیں فاتح کہ معنی کیا مانے کیا اصلی معنی دروازہ کھولنے کے ہیں کہتے ہیں فت القاعل جو ابتدائی جو لغت کا معنیٰ دروازہ کھولنے کے فت الحفت اصل و حت الباب اس کا اصل غلطی معنیٰ دروازہ کھولنے کے اور وہ اعلیٰ جس کے ذریعے بند دروازے کو کھولتے ہیں کوئی جس کے ذریعے سے بند دروازے کھولتے اسے مفتاح کہتے ہیں بند دروازے کو کھولنے کا جی اور اسی ہم چابی کو بھی مفتاخ کہتے ہیں کیونکہ اسے بند دروازے کو کھولتے ہیں ورنہ اصل میں وہ والا جس کے ذریعے بند دروازے کھولتے ہیں اسے مفتاح کہتے ہیں اور کیونکہ چابی کے ذریعے سے بند دروازے کو کھولتے ہیں انہیں چابی کو بھی عرب مفتاح ملتے ہیں بولتے ہیں افتہل بابل مفتاح یعنی دروازے کو چابی کے ذریعے سے کھولو استعمال اور اسی کھولنے کے معنی میں رعایت ہے وفاطح نے واب سمائی بے ماہ منہمر سرہ قمر عائد نمبر 18 یعنی سرہ قمر آیت نمبر 18 میں پھر ہم نے برسنے والے پانی یعنی بارش کے ذریعے آسمان کے دروازے کھول دیے ففاط نے ہم نے کھول دیا اباب آسمان کے دروازے بے ماں ان <مُنْحَمِر> برسنے والے پانی بارش آسمان سے برستی ہے ہم نے جو ہے ہم نے برسنے والے پانی یعنی بیمار منحمل برسنے والے پانی بارش کے ذریعے آسمان کے دروازے کھول دے ہاں یہاں سے چونکہ بارش ہی وہ خیرات ہے لائی طرف سے برکتیں ہیں جس کے ذریعے سے مرجا ہوا زمین ہاں جی اور فصلیں سب اور درختان سب سبز و شاداب ہو جاتی ہے اس لیے جو ہے ہاں جی اس کے ہم نے آسمان کے دروازے کھولا بارش کے ذریعے سے ہم نے آسمان ہوگیا اللہ کے رحمتوں کے دروازے کھولا بارش اللہ کی رحمت رحمتوں کے دروازے کھولا مشکلات اور پریشانیوں سے حق و فاکہ سے سالی سے نکلنے کے راستے کھولا وہ الفاظ فی الحار لیکن فتح کلبا جنگ میں جب استعمال ہوتی ہیں عزا حرو پر کامیابی ہونے کے معنی میں فتح یاف ہونے کے معنی میں الفاظ جامِ فتح یاف ہونے کے یعنی دشمن پر غلبہ پانے کے معنی میں یہ بھی اور اسی معنی میں ان فتح نہ لگا حتن مبینہ سورہ فتح قرآن بات کیا ہے نمبر ایک سورہ فتح کی اننا فتح لگا حت مبینہ بے شک ہم نے آپ کو واضح و اشکار فتح دے دیا میرے حبیب انا بے شک ہم نے اللہ فرماتے ہیں نہ لگا حتم مبینہ بے ہم نے آپ کو واضح واشکار فتح دے دیا دشمن پر واضح اور اشکار غلبہ دے دیا ہم نے آپ کو دشمن پر یعنی ہم آپ کو آپ کے دشمن پر مکمل فتح و عطا غلبہ عطا کیا ہے یعنی, یعنی ہم نے ہم نے آپ کو ہاں جی دشمن کی پر مکمل فتح و غلبہ کیا ہے اور اس سے مراد فتح مکہ ہے علمان اس فاتح مبین سے مراد فتح مکہ ہے اور یہ توجہات جو ہے کتاب مخردات راغب سے جو قرآن لغت ہے قرآن صرف اس میں قرآن میں موجود آیا خلمات کی تشریح ادھر میں نقل کروں حما عابل افتتاح ہو افتتاح نے البتدا و بشے افتتاح باب افطار میں لے جا کے بولیں تو ان ابتدا بشے افتتاح کے من ابتدا کسی چیز کی ابتدا کرنا ہے جیسے ہمارا فلاں ہسپتال کا افتتاح ہو گیا فلاں سکول کا افتتاح ہو گیا فلاں کالج کا افتتاح ہو فلاں وزیر نے ابتدا کیا صدر نے ابتتاح کیا فلاں اعلیٰ افسر نے ابتدا کیا تو یہ وہی افتتاح ابتدا بشے کس چیز کے کی ابتدا کرنا یا بنانے کے لیے ابتدا کر رہے ہیں اس وقت بھی افتتاح یا جو ہیں بننے کے بعد اب اس میں کام شروع ہونا ہے اس سے استفادہ شروع ہونا ہے اس کے ابتداء بھی جب کی جاتی ہے تو اس کے لیے جو ہیں پروگرام رکھتے ہیں تو اس کو بھی افتتاح کہا جاتا ہے الفتحوں اللہ تعالیٰ کے وصف کے لحاظ سے دو معنیٰ کا احتمال ہے یا الفتح جو ہے اللہ کے لیے جب وصب کرا دیں گے اللہ کے اسما الوشنہ میں سے یا فتح ہو تو جب یہ اللہ کے اسم میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے وصف سب قرار پائیں گے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے جب ہوگا تو بنواتے ہیں دو معنی کا احتمال ہے معنی اول یہ ہے الفتح الحاکم بین بے ایک تو الفتحی الحاکم بین نالحلق اور یہ یعنی وہ حستی جو بندوں کے درمیان محلوں کے درمیان میں حاکم حکم کرنے والا حکومت کرنے والا اس معنیٰ میں اور یہ اس لحاظ سے ہے کیونکہ حاکم جو ہے کیونکہ حاکم وہ معاملہ جو متحاصمین کے درمیان بند اور پیچیدہ ہو چکا تھا دو آدمی کے درمیان تھا جھگڑے کا سبب بن کے وہ اسے کھول دیتے ہیں حاکم حاکم جو ہے لوگ ہاں جی قوموں کے درمیان بندوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتے ہیں اختلاف ہو جاتی ہے پیدو پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے ان کے درمیان آنا جانا سب کچھ بن ہو جاتا ہے تو ہم حاکم جو ہے ان کے درمیان فیصلہ کر کے اس پیچیدہ جو چیز بن اور پیچیدہ ہو چکا تھا وہ اسے اس اپنے حکم سے اپنے اتھارٹی سے کھول دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہیں حق اور باطل میں تمیز کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ جو حق و باطل میں تمیز کر دیتی ہیں اور حق کو واضح اور روشن کر دیتا ہے اور باطل کو نابود اور ناکرہ بنا دیتی ہے ہاں جی پس فاغول فتح ہو تو اس لحاظ سے وہ فتح ہے اللہ تعالیٰ ہاں جی ہاں پر فتح خیمے کیا ہوا فیصلہ کرنے والا ہاں جی اس معنی کے لحاظ سے جو ہے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کے معنی میں ہے اور حق و باطل میں فیصلہ کر دیتے ہیں حافظہ کر کے حق کو باقی رکھتے ہیں باطل کو نابود کرتے ہیں معنی دموم جو ہے ہے دوسرا معنی کہ جس کی وجہ سے اللہ کو الفتح کہا جاتا ہے یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خیرات کے دروازے کھول دیتے ہیں ایک تو حکم فیصلہ دینے کے معنی میں اور دوسرا جو ہے بند دروازوں کو کھولنے کے معنی میں شنگی کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خیرات کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جو کام بندوں کے لیے اسے آسان بنا دیتا ہے پھر اللہ کی طرف سے یہ الفتح عمور دین میں ہے جو کہ علم ہے اب یہ فتح اللہ تعالیٰ سے عمور دین میں ہے جو کہ علم ہے اور دوسرا عمور دنیا میں اللہ تعالی جو یہ فتح دروازہ کھولنا یہ تو عمر دین میں بندے کے لیے دروازے کھولتے ہیں آسان بنا دیتے ہیں اللہ کے تعلیمات کو ہاں دین اسلام کو تعلیمات قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کو اس کے ذہن کھول دیتے ہیں اس کو شعرِ صدا دیتے ہیں دوسرا جو عمر دنیا میں اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں خیرات کے بس فقیر و تاندس کو غنی و امیر بنا دیتا ہے مظلوم کی مدد کرتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور اور مشکل کو آسان بنا دیتا ہے ہنجی. یہ تو توجہات جو ہے اس اس مقدس کے بارے میں میں نے سولیواع سے جو کتاب مشدد راغب بتایا تھا نہیں بلکہ کتاب لوامی البینات کے صفحہ نمبر دو سو سے نقل کر چکا ہوں یہ اس کی جو توضیحات جو ابھی توضیح نمبر تین کے تحت کیا تھا یہ کتاب جو ہے لوامی البینات سے امام فخر الدین راضی کی کتاب ہے شرح اصما الحسنہ میں وہاں سے بنداخی نے نقل کیا اور ان کے درسی سس کی مزید توجہات ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے درس میں آج تک پہنچا دوں گا